ولما برزو لجالوت اور جب جالوت کے لشکر ابھرے براضا کا مطلب ابھرنا کسی چیز کا یہ بروزی بروزی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں یہ قادیانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی تھا مرزا غلامت قادیانی یہ بروزی نبی تھے یعنی ابھرے ہیں بعد میں بعد میں سامنے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولما برضو اور جب وہ ابھرے کون لے جالو وہ جنودہی لشکر جالوت کے اور جالوت جو تھا ان کا سردار جو تھا وہ جنودہی اس کے لشکر کالو انہوں نے دعا مانگی اور ان کہا ربنا اے ہمارے پر انڈیل دے فراغ کسی چیز کو انڈیل دینا جیسے بالٹی سے پانی کو انڈیل دیتے ہیں بہا دینا بہت تیز بہاؤ کے ساتھ افرغ علینا سبرن انہوں نے کہا پردگار انڈیل دے ہم پہ صبر یعنی بہت زیادہ صبر عنایت فرما ثبت اقدامانہ اور اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ جمائے رکھ یعنی ان کافروں کے مقابلے میں بن اور اللہ ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین ان کافر قوموں پر اس کافر قوم پر اللہ ہماری مدد فرما اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا معاملہ سخت ہو جائے دعا کی طرف اتنی توجہ کرنی چاہیے اتنی زیادہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا ہی تھا حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی کام سخت ہو جاتا تھا آن صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ دعا کی طرف لگ جاتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ جب کام سخت پیش آ جاتے تھے دشوار آنزل صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کرتے تھے کہ نماز پڑھتے اللہ سے مانگتے تھے